بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی العلیٰ مولانا محمد و عل سید مولانا محمد و بارک وسلم افتح اللّہ علين حکمت كہ بن شين رحمت كا يام صلی اللہ تعالٰ علیہ وسلم ہمارے فرض علوم کورس کے اسباق چل رہے ہیں اور عقائد کے دروس کے اندر ہم بہار شریعت کے حصہ اول اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد پڑھ رہے ہیں پچیسواں عقیدہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمی حوادث سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے اس کو کسی سمت کی جانب نہیں کہا جا سکتا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر کسی جہت کی جانب اللہ تعالی کو منسوب نہیں کر سکتے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تعالی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی اسمان پر ہے عرش پر ہے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تعالی زمان سے پاک ہے حرکت اور سکون سے شکل اور صورت یعنی جتنی بھی حادث چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ کی جانب مرسوب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اور اللہ تعالیٰ کی جمیل صفات بھی قدیم ہیں قرآن پاک کی بعض آیات اور احادیث مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ ہیں مثلا ید اللہ فقیدی ہم یکد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا اور وج ح وج اللہ یعنی چہرے کا لفظ استعمال ہوا یوم یکشفان ساق ساق کا بظاہر معنی پنڈلی ہوتا ہے یہ لفظ استعمال ہوا اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے اندر اپنا پاؤں رکھے گا ان یعنی اس طرح کی آیات اور احادیث ملتی ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آذا ہیں اور ایک آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمٰن ول ارشتوا استوا کا لغوی معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں ایک ہیں آیات محکم جن کا معنی بالکل واضح ہے ان پر عمل کیا جاتا ہے اور بعض آیات بینات متشابہات میں سے ہیں اور پھر متشابہات میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کا معنی بالکل معلوم ہی نہیں ہے جس طرح کہ الفلام مین حروف مقطعات جتنے بھی ہیں اور بعض قیدیں ایسی ہیں کہ جن کا بظاہر معنی تو معلوم ہے لیکن وہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے جس طرح کہ عید اللہ فقیدی ہم وجھ اللہ یوم شفا انساک الرحمٰن و عل ایسی آیات متشابہات کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر ایمان رکھنا ہے نہ ہی مانا بیان کرنا ہے نہ ہی کوئی معنی کرنا ہے نہ ہی تعویل کرنی ہے تعویل بھی نہیں کرنی اور زہری معنی بھی نہیں سمجھنا زہری جو معنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرنا اور ان کے اندر تعویل بھی نہیں کرنی بلکہ یہ ایمان رکھنا ہے کما علی کو بشانی وج اللہ کمائی علی کو بشانی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ہے چہرہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے بظاہر لفظ سے سمجھا جا رہا ہے یہ اللہ تعالی کے لیے محال ہے باقی وج اللہ کا کیا معنی ہے وج اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت لیکن اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے ہم عقیدہ ایمان رکھتے ہیں کمائی علی کو بشانی ید اللہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزا سے پاک ہے ید اللہ کا کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے بس ہم عقیدہ ایمان رکھتے ہیں کما کو ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ نہ ہی ظاہری معنی اللہ تعالی کی جانب منسوب کرنا ہے نہ ہی ان الفاظ کے اندر تعویل کرنی ہے تعویل بھی نہیں کرنی اور ظاہری معنی کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرنا بعض ہمارے اخلاف نے عوام کو اطمینان دینے کے لیے ان کے اندر تعویل فرمائی ہے وج اللہ کمانا وج بمانا ذات فرمایا ہے اور ید اللہ ید بمانا قدرت فرمایا ہے دست قدرت اور فرمایا کہ اس طرح کے عام محاوروں کے اندر بھی باتیں چلتی رہتی ہیں دیکھو جس طرح کے کوئی شخص کہتا ہے فلاں بندے کا ہاتھ بڑا لمبا ہے اب ہاتھ لمبا ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ بہت لمبا ہے کتنے گز کا ہے کتنے فٹ اس کی چوڑائی ہے اور کتنے گز اس کی لمبائی ہے ہاتھ لمبا ہونے سے مراد اس کی سخاوت لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا ہاتھ بڑا تنگ ہے تنگ ہونے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ بالکل چھوٹا سا اس کا ہاتھ ہے ہاتھ تنگ ہونے سے مراد اس کی غربت لی جاتی ہے یعنی عام طور پہ محاورے کے اندر یہ بات چلتی رہتی ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی یاد سے مراد قدرت ہے بعض ہمارے علماء نے عوام کو اطمینان دینے کے لیے اس کے اندر تعویل کی ہے وجب مانا ذات فرمایا ہے یاد بمانا قدرت فرمایا ہے اور ارحمان والا فرمایا ہے کہ یہاں پر ارادہ مراد ہے کہ خلقل اوغ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر عرش کا ارادہ فرمایا اور یہ بھی تعویل کی ہے کہ یہاں پر استواء کا معنی العرش کا معنی عرش نشین ہونے کا معنی اقتدار ہے حکومت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور پھر اقتدار آلہ اپنے پاس رکھا زمین و آسمان پر حکومت فرمائی اور یہ عام طور پر محاورے کے اندر چلتا رہتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ تخت نشین ہو گیا ہے یعنی جو جس کے پاس حکومت آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تخت نشین ہو گیا حالانکہ وہ تخت پر شاید کبھی بیٹھا ہی نہ ہو یا اس وقت تخت نشین نہ ہو تخت پر نہ بیٹھا ہو تخت نشین ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک تختہ بنایا جاتا ہے اور اس پر جو بیٹھتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو اس تختے پر بیٹھنا پڑتا ہے یہ محاورے کے اندر جب کہتے ہیں کہ تخت نشین ہو گیا تو مراد حکومت ہوتی ہے یا کہتے ہیں کہ فلاں بندہ چیئرمین بن گیا چیئر بانا کرسی یا مین بمانا بندہ یعنی چیئرمین اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اس علاقے کا بڑا بن جائے اس کو اس علاقے کا اقتدار مل جائے تو ہمارے بعض علماء نے ان الفاظ کے اندر تعویل فرمائی ہے عوام کو اطمینان دینے کے لیے لیکن ہمارے جید علماء کرام نے فرمایا کہ ان الفاظ کی تعویل بھی نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کی تعویل بھی نہیں کریں گے اور ان کا جو زہری معنی ہے اس کو بھی اللہ تعالی کے لیے منسوخ نہیں کریں گے اور یہ تو بالکل واضح اور بدی سی بات ہے کہ ایک لفظ اور ایک صفت موصوف کے بدلنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے صفت ایک ہی ہوتی ہے لیکن جب اس کا موصوف بدلتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے مثلاً آنا یہ لفظ ہے اس کو ایک معصوف کی جانب منسوب کریں گے تو مانا اور ہوگا کیفیت اور ہوگی اور دوسرے کی جانب منسوب کریں گے تو کیفیت اور ہوگی مثلاً ہم کہتے ہیں کہ بارش آئی اب بارش کا آنا اس کی کیفیت اور ہے اور کہتے ہیں کہ بخار آیا اب بخار کا آنا اور بارش کا آنا دونوں کی کیفیت جدا جدا ہے اس آنے کو جب منسوب کریں گے بارش کی جانب تو کیفیت اور اور اگر اس کو بخار کی جانب منسوب کریں گے تو کیفیت اور ہوگی اور اگر کہو بادل آیا تو بادل کے آنے کی قیفیت اور بارش آئی بارش کے آنے کی کیفیت اور کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام آباد آ گیا اب بارش کا آنا وہ اور کیفیت رکھتا ہے اسمان سے اترنا اور جب کوئی چلتے چلتے یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد آ گیا تو اب اسلام آباد کا آنا اس کی کیفیت اور ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں کو بخار چڑھ گیا یہ فلاں شخص لیٹا ہوا تھا اور اس پر فلاں چیز مثلاً بلی یا کوئی جانور چڑھ گیا اب بخار کا چڑھنا اور کسی جانور کا کسی شخص پر چڑھنا اس کی کیفیت اور ہے کوئی یہ نہیں کہے گا یار بخار جب تجھ پر چڑھ رہا تھا تو توانگ لگا دیتا تو بخار کو نہ چڑھنے دیتا یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کیونکہ بخار کا چڑھنا یہ اور کیفیت رکھتا ہے اور اگر یہ کہے کہ میں لیٹا ہوا تھا تو میرے اوپر سانپ چڑھ گیا بچھو چڑھ گیا اب ہر شخص کہے گا یار تو لیٹا جائے اچھلا کودا کیوں نہیں ہے اس کو پرے کیوں نہیں پھینکا تو اب بخار کا چڑھنا اور کیفیت رکھتا ہے اور کسی جانور کسی ان پر انسان پر چڑھ جانا یہ اور کیفیت رکھتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ بخار اتر گیا تو اس کی اور کیفیت ہے اور پانی اتر گیا سیلاب آ رہا تھا فلاں نالے کے اندر پانی آ رہا تھا پانی اتر گیا اب پانی کا اترنا اس کی کیفیت اور ہے اور بخار کا اترنا اس کی کیفیت اور ہے تو لہذا موصوف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اب کسی لفظ کا کما حق معنی سمجھنے سے پہلے اس کے موصوف کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے آنا جانا چڑھنا اترنا یہ جتنے بھی لفظ ہیں جب کسی کی جانب منسوخ کر رہے ہیں تو اس کا کما حق معنی اس وقت سمجھ آئے گا جب موصوف کی حقیقت کو پہلے سمجھا جائے بلا تشبی و مثال اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کا تعارف ان صفات کا فہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے فہم پر موقوف ہے ان صفات کا کما حت ہو فہم اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا فہم ہو تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا کما حکم ادراک ہو ہی نہیں سکتا تو لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ادراک نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے بعض صفات کا کچھ نہ کچھ علم اور پھر صفات کے ذریعے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کما حق ہُ عقل سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کما حق ہو ادراک عقل میں آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں آ سکتا تو لہٰذا اس کی جانب جتنے بھی منصوب اوصاف ہیں صفتیں ہیں تو چونکہ صفتوں کا سمجھنا ذات کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے تو جب ذات کا ہی ادراک نہیں ہو سکتا تو کما حق صفات کا علم بھی نہیں ہو سکتا تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی یہ آیات متشابہات اور جتنے بھی یہ متشابہ لفظ منسوب ہوئے ہیں ان پر عقیدہ ایمان رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہیے کما یلیق کو بشانی جس طرح کے اس کی شان کے لیک ہے یاد اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے کیسے ہے کما یلیق کو بشانی وہاں پر قدم ہے لیکن کما یلیق کو بشانی وہاں پر وجہ ہے کما یلی کو بشانی اللہ تعالیٰ نے عرش پر استفاع فرمایا لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کما یلی کو بشانی اسی وجہ سے ہمارے امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان آیات متشابہات کا جہاں کہیں بھی یہ الفاظ آئے تو مانا نہیں فرمایا مثلاً رحمان والا الارش کا معنی باز نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا اللہ تعالیٰ عرش پر مقیع ہوا اس طرح کے معنی کیے لیکن ہمارے امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں پر مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استفا فرمایا جس طرح کہ اس کی شان کے لیک ہے تو لہذا آیات متشابہات کے اوپر عقیدہ ایمان رکھنا چاہیے ان کے اندر زیادہ گسنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کا دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے جو منافقت رکھتے ہیں ایسے بندے ہی آیات متشابہات کے معنی کی جان بین کریں گے اور جو صحابہ کرم کی طرح عقیدہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ فقط ایمان رکھیں گے اس کے معنی کے پیچھے نہیں دوڑیں گے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حد بندی فرما دی کہ فرمایا آیات محکمات جو ان پر تو عمل پیرا رہنا ہے اور آیات متشابہات کے سلسلہ میں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں پر تم نے رکنا ہے اس کے معنی کی چھان بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اتارے ہیں ان کے اندر بندوں کی ازمائش ہے آیات محکمات اتاری تو ازمائش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے عمل کرتا ہے کون ہے نہیں کرتا اور آیات متشابہات اللہ تعالیٰ نے اتاری اور پھر منع فرما دیا کہ ان کے معنی کی چان نہیں کرنی ایمان رکھنا ہے معنی کی چھان نہیں کرنی اب بندوں کی اس میں ازمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو میری لگائی گئی قید پر رک جاتا ہے اور کون ہے جو حد سے آگے بڑھتا ہے سورہ آل عمران کی ایت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب وخر متشابہات اللہ تعالی نے کتاب نازل کی اس کے اندر بعض ایتیں محکم ہیں جن کو ملک کتاب کہا جاتا ہے یعنی بالکل واضح ایتیں ہیں وخر متشابہات اور بعض متشابہ ایتیں ہیں فرمایا, فَأمَّ الَّذِينَ فِي فرمایا کہ وہ اس کے معنی کے پیچھے دوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ با کریں اور اس کی تاویل تلاش کریں فرمایا وما عالم اللہ حالانکہ اس کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالی ورا سے خون فل علم اور علم کے اندر رسوخ رکھنے والے افراد یعنی جن کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے انبیاء ہیں اللہ تعالی کے پیارے جن کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے یہ علم تو انہی کے پاس ہے تو جو بندہ فرمایا ان کے معنی کے پیچھے دوڑے گا تعویلیں تلاش کرے گا فرمایا وہ بندہ اس کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے تو لہذا یقینا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت مکان زمان حرکت سکون شکل اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بعض یہ جملہ کہ دیتے ہیں کہ اوپر والا جیسے چاہے گا ویسے ہوگا اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا اس کے اندر بہت بڑی خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ جب کہو گے کہ اللہ تعالی کے لیے مکان ہے تو جو جی چیز مکان کے اندر ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے مکان کی مثلا ہم میں مثلا بیٹھا ہوں کالین پہ بیٹھا ہوں مسلح پہ بیٹھا ہوں تو اب میں اس بیٹھنے میں محتاج ہوں اس جگہ کا اور اللہ تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرو گے تو محتاج ثابت کرو گے اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاکہ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں زمان ثابت کرو گے مکان ثابت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ثابت کرنے پڑیں گے جسم ثابت کرنے پڑے گا اور جسم مرکب ہوتا ہے مختلف چیزوں سے مل کر بنتا ہے چند چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور جو چیز چند چیزوں سے مل کر بنے مرکب ہو وہ حادث ہوتی ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب حدوث کی نسبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو حادث کہنا جس طرح کفر ہے اسی طرح کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم ہے یہ بھی کفر ہے لہذا اللہ تعالیٰ جہت مکان زمان حرکت سکون جمی حوادثات سے پاک ہے عقیدہ نمبر چھبیس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی عز و جل کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے خاصا کسی دوسرے نبی کے لیے بھی ممکن نہیں حضرت موسلام نے ربی یا اللہ اپنا دیدار کرا تو حکم ملا تھا لن ترانی کیا موسیٰ موسع سلاۃ وسلام ان جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکے اللہ تعالی کا دیدار دنیاوی زندگی کے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص ہے دنیاوی زندگی کے اندر جاگتے ہوئے اللہ تعالی کا دیدار کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص ہے کسی دوسرے مسلمان کو نبی کو ولی کو صحابی کو یہ حاصل نہیں ہوا اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے یعنی آخرت میں ہر سنی مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا فرماتے رہا قلبی دیدار یعنی قلب کی کیفیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یا خواب میں دیدار کرنا یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے دوسرے انبیاء کرام کو بھی ہوا بلکہ اولیاء کرام کو بھی حاصل ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفا کو خواب میں سو بار اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی یہ اللہ تعالی کے پیاروں کو بھی خواب کے اندر یہ قلبی دیدار ہوتا رہتا ہے جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی بز الکریم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو کبھی اللہ تعالی کی زیارت بھی ہوئی ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ بز الکریم نے فرمایا میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالی کا دیدار نہ کر لوں تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کا دیدار ممکن ہے فرمایا ممکن ہے لیکن دل کی نگاہوں سے یعنی آپ نے بتا دیا کہ زہری یہ جو زہری آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا دنیاوی زندگی کے اندر یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصا ہے عقیدہ نمبر ستائیس اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کوئی کیفیت نہیں ہے جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے نزدیک ہے یا دور ہے وہ دیکھنے والے سے کسی جہت پہ ہوتی ہے اوپر ہے یا نیچے ہے دائیں ہے یا بائیں ہے آگے ہے یا پیچھے ہے اور اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر مسلمان کو جنت کے اندر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا لیکن اس کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہے کوئی جہت نہیں کہہ سکتے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر ان ساری جہتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے زمان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا جب جہت نہیں ہے جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں وہ دائیں ہوتی ہے یا بائیں ہوتی ہے آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان میں یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر کیسے دیدار ہوگا تو فرماتے ہیں یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں ان اللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں جو خدا ہے وہاں پر عقل نہیں پہنچ سکتی اور جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے اور وقتی دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ معال ہے یعنی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں نا نظر اس کا احاطہ کر لیتی ہے مثلا میں یہ سامنے دروازے کو دیکھ رہا ہوں تو میری نظر نے اس کا احاطہ کر لیا ہے بلکہ دائیں بائیں میری نظر پھیلی ہوئی ہے کہ دروازہ میری نظر کے احاطے میں آ گیا اور میری نظر مزید اس سے کچھ مساط رکھتی ہے لیکن اللہ تعالی کا جب دیدار ہوگا تو وہاں پر احاطہ نہیں ہو سکے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نظریں ہماری نگائیں احاطہ میں لے لیں چونکہ یہ محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ جمی حوادثات سے پاک ہے کوئی حادث چیز اللہ تعالی کی جانب منسوب نہیں کر سکتے